مَا <الْكَرِيم> اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا یہاں خطاب ان تمام کافر و فاسق انسانوں سے ہے جو دنیا میں معاشیت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنی فطرت سے منحرف ہو گیا ہے اور اپنے اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے جو عظیم و جلیل اور کامل وقادر ہے اور جس نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں کامل الخلقت انسان بنایا ہے عقل و حواس اور اپنی گونہ گون نعمتوں سے نوازا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تمہیں ایک نطف حقیر سے پیدا کیا ایک مکمل آدمی بنایا کان آنکھ اور عقل جیسی نعمت دی ہاتھ اور پاؤں دیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا اور ہر طرح سے ایک مکمل آدمی بنایا اور اس کا کمال قدرت دیکھو کہ اس نے تم میں سے کسی کو گورا کسی کو کالا بنایا کسی کو لمبا اور کسی کو ناٹا بنایا اور پھر تم میں سے کسی کو مذکر اور کسی کو مونث بنایا یہ سب اس کی قدرت کی کاریگری اور اس کی کمال صنائی ہے جس کا تقاضا ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو ہر دم اسی کی بندگی میں لگے رہو اور کسی حال میں بھی اس کے احکام سے سرتابی نہ کرو